اعوذ باللہ السمعی العلیم من الشیطان الرجیم و من خاف مقام ربه و نه النفس عن الہواء ف ان الجنة هي سبحانك سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم خالص اللہ رب العالمین کے فضل اس کے کرم اور توفیق سے ہم اور یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں سے گھروں میں سے گھر میں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا جمع ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا کامیابی کا گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے پیارے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم جو چیز ہے وہ ہے نفس کی اصلاح کرنا ہمارا اپنا جو نفس ہے جس کے اندر طرح طرح کی شرارتیں گناہوں کا اتخاب فرائض سے سستی اور غفلت ان چیزوں کا ہمارا نفس ایک طریقے سے عادی ہوتا ہے اور نفس کی اصلاح کرنا یہ سب سے اہم گول مقصد اور ہدف ہونا چاہیے اور یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے کیونکہ ہر لمحہ انسان کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کی لڑائی اور فائٹنگ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ ایک تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان موجود ہے شیطان ہمیں گناہ کے کاموں پر ابھارتا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے یہ باہر کا دشمن ہے اس برائی کے کام پر ابھارنے کے لیے اور خیر اور بھلائی کے کام سے روکنے کے لیے شیطان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو ہمارا نفس بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور نفس شیطان کا ساتھ دیتا ہے جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ انسان غلطیوں اور گناہوں کا کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور خیر اور بھلائی سے رک جاتا ہے اسی لیے نفس کا تذکیہ کرنا نفس کی اصلاح کرنا اسے خیر اور بھلائی کا عادی بنانا اور اس کے اندر جو شرارت ہے برائی ہے اس سے لڑنا یہ ہر انبیاء کی دعوت کے مشن میں سے ایک مشن رہا ہے قرآن حکیم اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا اندازہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلاق والتسلیم جہاں لوگوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے تھے انہیں علم و حکمت سے مالا مال فرماتے تھے وہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے گندگیوں سے بد اخلاقیوں سے شرک سے معاشیت کے کاموں سے ان کے نفس کا تصیہ کرتے تھے پاک کرتے تھے اس لیے بڑی بنیادی چیز ہونی چاہیے کہ انسان خود اپنے نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک شخص مستقل طور پر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا رہے جہاں وہ غفلت کا شکار ہوگا جہاں اس کے اندر سستی آئے گی پھر نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جائے گا اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے گا إن النفس نفس ایسا ہے جو انسان کو برائی حکم دیتا ہے برائی کی طرف ابارتا ہے آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ بصنہ تمام مواقع پر پڑھا کرتے تھے اس کا ایک معاملہ یہ تھا کہ آپ کہتے تھے منشرور انفسینہ اے اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں تیری حفاظت میں آتے ہیں یعنی نقص شریر ہوتا ہے شریر ہوتا ہے اس کے اندر برائی کرنے کی رغبت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے خود محسوس کریں گے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے نقص کو وہ چیز بھلی لگتی ہے مرغوب لگتی ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انسان اس میں سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے اور یہ دیکھیے ہمارے اپنے نفس کا یہ بڑا کارنامہ اسی जगह جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نفس کے خلاف جنگ نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ ہم غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں سستی یا اپلبدھ کر بیٹھتے ہیں اسی لیے ہر لمحہ انسان کو اپنے نفس کے تجکیے کی فکر اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے کیسی اسے کریں گے ہر لمحہ اس کا خیال رکھنا ہوگا جیسے مثال سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں اپنے نفس سے پوچھیں سوال کریں کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اس سوال کا جواب اگر بہتر انداز میں آپ کو مل جاتا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اپنے علم کو بڑھانا اللہ کی قربت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہونا اگر واضح انداز میں یہ جواب آپ کو ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں مل پاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی آپ نے اپنے آپ کو طے نہیں کیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہوئے مقصد آپ کا واضح نہیں اور ایسی صورتحال میں انسان جگہ جگہ کیا ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوگا اور آپ اس عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ میں اگر یہ اجتماع میں درس میں آیا ہوا ہوں تو اس کا دو ٹوک انداز میں مقصد کیا ہونا چاہیے پھر آپ کو اگر نفس ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے پکڑ کر بیٹھیں گے اور مقصد پر حدب پر اس کو جو ہے لگانے کی کوشش کریں گے ایسے تمام عبادات کا معاملہ ہے چاہے وہ نمازیں ہیں روزے ہوں یا دوسری عبادات ہوں تمام میں اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اوچیے اپنے آپ سے کیوں آپ مسجد میں جا رہے ہیں کیا آدت ہے لوگ جا رہے ہیں آپ اس لیے جا رہے ہیں ادان ہو رہی اس لیے آپ مسجد جا رہے ہیں پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ مسجد میں کیوں جا رہے ہیں کیوں نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کا صحیح جواب آپ کے پاس آنا چاہیے اگر کہیں کمی آ رہی ہے کہیں نفس آ رہا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اس لیے ہم جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ نے ہم پر نماز فرض فرض کی ہے پھر آپ کو فکر ہوگی کہ کیسی نماز پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی یہ فکر آپ کے عمل کو بہتر بنائے گی اور نفس کی شرارتوں سے آپ کو کیا ہے دور رکھے گی اس لیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مقصد کے وعدے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم کوئی عمل کر رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا ہے کوئی نفس ہمیں ادھر ادھر ملوث کر دیتا ہے اور ہم آ کر کے نماز میں کھڑے ہو کر کی بھی کوئی لذت اور چاشنی نہیں پا پاتے ہیں اس لیے نفس کے تصیے کی بہت ضرورت ہے آج جتنی چیزوں میں ہمیں لذت نہیں ملتی اس کی بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے فرائد میں سستی اور غفلت کر رہا ہوتا اور اسی انداز میں ہم نمازوں میں دوسری عبادات میں ہوتے ہیں اور نفس کی صلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں تو لذت اور چاشنیوں میں نہیں مل پاتی ہے امام طبرانی نے ایک روایت ذکر کی ہے الکبیر کے اندر اور شیخ الوانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو شخص جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اس کا تصویہ کرتا ہے اسے پاک اور صاف کرتا ہے گندگیوں اور غلا سے بچاتا ہے معاشیت اور گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اپنے نفس کو تو وہ شخص ایمان کی حلاوت کو لذت کو مٹھاس کو پا لیتا ہے اور اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو نماز میں کھڑا ہو کر کے بھی کیا ہے وہ بور رو ہو رہا ہوتا ہے اسے لذت نہیں مل رہی ہوتی روزے بھی اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں احساس نہیں ہوتا کہ بہت بڑی عبادت انجام دے رہا ہے ہر چیز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے سب سے بہترین اعمال جس کے ذریعے سے انسان جنت کے قریب ہو جائے جنت میں داخلہ مل جائے اللہ کی رضا مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے مل جائے آپ کی قربت مل جائے ان عبادات کو کرنے میں بھی انسان کا دل نہیں لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس نے اپنے دل کو گندا کر رکھا ہے اس کو صاف کرنے کی فکر وہ نہیں کر رہا ہے اس لیے آپ نمازوں میں روزوں میں دوسری عبادات میں بھی کیا ہے کھڑے ہونے کے بعد اتنی اعلیٰ قسم کی عبادت جس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے اتنے فائدے والی عبادت اتنی اہم چیزیں بھی کیا ہیں ہم سے کیا ہو جاتی ہے ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اس سے لطف نہیں آتا اس میں مزہ نہیں آتا ہے کیونکہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے اب تمام عبادات میں آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا مقصد عبادت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نفس کی اصلاح کی جائے نفس کو پاک کیا جائے نفس کی شرارتوں سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کی جائے اس پر اپنا کنٹرول کیا جائے کتاب و سنت کے مطابق اپنے نفس کو بنایا جائے اس نفس کو اللہ کے حکم کا تابع بنا دیا جائے رسول کی فرما برداری پر اس کو ٹکا دیا جائے ثابت کر دیا جائے تمام عبادات کا آپ کیا ہے یہ مقصد پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا کہا ان نقصانات تنہا عن پہشائی والمنکر دیکھیے یہ نماز آپ کو نفس کی شرارتوں سے روک رہی بے حیائی سے روک رہی ہیں غلط کاموں سے روک رہی ایسے اللہ کے نبی علی اللہ تعالی نے زکات کے بارے میں کیا کہا ہی من قتن تو ہیرو ہو وہ آپ ان سے زکات لیجئے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے آپ ان کو پاک کیجئے تطہیر نفس کیجئے ان کا تسکیہ کیجئے ان کے دل کی شرارتوں سے ان کو دور کیجئے یہ مقصد بیان کیا حج میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ نے کہا من حج جل فلم یقم رجاط وہاں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے حج کر لے جائے اور حج کے درمیان اپنی نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے اس کو کنٹرول میں رکھے کو فجور سے بچا رہے غلط کاموں سے بچا رہے تو پھر وہ لوٹ آئے گا کس طریقے سے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہے لیکن ایک آدمی حد کے لیے گیا جس کو کھجور بھی کرتا رہا بے حیائی کا کام بھی کرتا رہا غلط کام بھی کرتا رہا من کام بھی کرتا رہا حج کیا لیکن وہ ویسے نہیں لوٹے گا جیسے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے نس کا تجکیہ نہیں کیا اس کو پاک نہیں کیا اس لیے عبادات میں ایک اہم مقصد یہ کہ آپ اس کو اسی انداز میں اگر انجام دیتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے کہا یعنی اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب جا کر کے نفس کو پاکی ملتی ہے نفس پاک اور صاف ہوتا ہے اور آپ کو عبادتوں کے اندر لذت اور چاشنی اور مٹھاس کیا ہے محسوس ہوتی ہے میرے بھائی ہو سات عزیز یہ جان لینے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نفس کی اصلاح کا نفس کی تصیہ کا ایک گولڈن موقع ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے جس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے نفس کا تصیہ کر سکتے ہیں اپنے نفس کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں اس پر ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں یہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے نفس کو پاک کرنے کا صاف کرنے کا سپرا کرنے کا اس کے تذکیے کا کیونکہ رمضان پورے سال میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی لمبے وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے عبادت میں رہتا ہے اتنا گولڈن وقت آپ کو دیگر کسی مہینے کے اندر نہیں ملے گا آپ اندازہ لگائیں تیرے سے چودہ گھنٹہ آپ روزی کی حالت میں رہتے ہیں فجر سے لے کر کے مغرب تک آپ مکمل عبادت میں ہیں یہ ایسے ہی عبادت ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم حج کرتے ہیں ایک آدمی ہے باندھ لیتا ہے تو جب تک وہ اس کے تمام واجبات ارکان سے کو نہ کر لے تب تک وہ عبادت میں رہتا ہے اتنا ٹائم وہ عبادت میں ہے. ایک آدمی جب اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو نماز میں داخل ہو جاتا ہے جب تک وہ سلام نہ پہن لے وہ عبادت میں رہتا ہے وہ دس گھنٹہ پندرہ دس منٹ پندرہ منٹ جو بھی ہے. آپ روزے کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ فدر سے لے کر کے مغرب تک مکمل آپ عبادت میں رہتے ہیں آپ مکمل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرتے رہتے ہیں اس کو روک روک کے رکھتے ہیں اسے منکر اور غلط کاموں کی طرف جو اس کا میلان ہوتا ہے آپ اس سے فائٹنگ کرتے رہتے ہیں بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کرنے کی طبیعت کرتی ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے آپ اپنے نفس کو روکتے رہتے ہیں روکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا کنٹرول آپ کے نفس پر ہو جاتا ہے کتنا آسان ہو جائے گا اگر ایک آدمی پندرہ گھنٹہ چودہ گھنٹہ مسلسل اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے رک رہا ہے تو اس سے نفس کتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور روزہ روزہ کے اندر تو تینوں قسم کا جو صبر ہے سب پایا جاتا ہے روزے میں تینوں قسم کا صبر پایا جاتا ہے چاہے وہ صبر سبر محبود ہو جن چیزوں سے روکا گیا ہو آپ کو کھانے سے روکا گیا پینے سے روکا گیا شہوت سے روکا گیا دوسرے منکر کاموں سے روکا گیا آپ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں آپ کو حکم دیا گیا ہے روزہ رکھنے کا آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کھانے پینے کی چاہت ہونے کے باوجود بھی آپ کھانے پینے سے مکمل طریقے سے رکے ہوئے ہوتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہو جاتا تو کس قدر بہتر انداز میں روزے کے ذریعے سے انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو رمضان کے مہینے میں پاک نہیں کر سکا اس کی سلا نہیں کر سکا اس پر اپنے उसको उसका कंट्रोल کا کنٹرول اپنے نفس پر نہیں ہو سکا تو دوسرے دنوں کے اندر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اس کے मुश्किल بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ آپ عادت ہو چکی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ آپ مغرب کے بعد کچھ وقت کے لمحے کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں عشاء کے بعد قیام العل میں تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ایک لمبا وقت آپ کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا بات چیت کرنے کا نفس کی اصلاح کرنے کا یہ مواقع دوسرے دنوں میں کیسے مل سکتے ہیں کیسے مل سکتے ہیں یہ مواقع پورا معاملہ جو ہے آپ کے اپنے حق میں ہوتا ہے اگر یہاں پر کوتا کی گئی کمی کی گئی تو یقینی طور پر انسان اپنا نقصان کرنے والا ہوگا کتنے گھنٹے آپ دیکھیں رمضان میں ایک مہینہ جو آپ گزارتے ہیں آدھا سے زیادہ وقت آپ کا مکمل عبادت میں ہوتا ایسے ہی جیسے نماز میں آپ داخل ہو گئے تو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی ایسے ہی روزے میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو آپ کا روزہ ضائع اور برباد ہو جائے گا اور اتنے لمبے ٹائم تک اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گئے روک لے گئے وہ بھی ان چیزوں سے سبحان اللہ ان چیزوں سے روک لے گئے جس سے آپ آدمی انسان کا پورا نفس کھانے پینے اور شہبت سے بھرا ہوا ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے اگر دنیا دیکھی جائیں تو کھانا پینا اور شہبت پوری کرنا ہے اگر آپ ایسی چیزوں پر اللہ کے حکم کے مطابق رکے رہے کنٹرول کرنے گئے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کر جائیں گے پھر اسی طریقے سے روزہ صرف کھانے پینے کا صرف رکنے کا نام بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے کھانے پینے کے علاوہ وہ چیزوں سے بھی آپ کو رکنے کا حکم دیا ہے جو آپ کے اخلاقی گراوٹ کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو گالی گلوز دینے سے منع کیا گیا آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا اس کی کسی طریقے سے جو اور اخلاقی بیماریاں ہیں اس سے آپ کو روک دیا گیا ہے تو جب آپ پورے مہینے میں گالی گلوز سے روکے رہتے ہیں لڑائی جھگڑے سے روکے رہتے ہیں کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں انمیسائن میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اس طریقے سے جب آپ اپنے نفس کا تسکیہ کر لے جاتے ہیں اپنے نفس کو لڑائی جھگڑے سے روک لے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کو یہ چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے آپ, کے, آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہونے لگ جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلط نے روزے کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو دل کے اندر کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے حسد ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں نبی علیہ نے کہا السلط <الصَّدْر> والے حسن درجے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور ہر مہینے میں تین روزہ رکھنا ہر مہینے میں تین روزہ رکھنا اللہ رب العالمین اس کے کے ذریعے سے دل العیع کو عداوت کو, کو, کو کیا کرتا ہے ختم کر دیتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے آپ رمضان میں روزے کی حالت میں رکے ہوئے رہتے ہیں اور یہ بڑی اخلاقی تربیت ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں گے اصل میں روزے کے اندر نفس سے جو جنگ کی جاتی ہے نا اس طرح کی جنگ دوسری کسی عبادت میں نہیں کی جاتی ہے رودے کی حالت میں جو پورے رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرد ہے اس رودے میں جو جنگ آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کسی دوسری عبادت کے اندر اتنی لمبی جنگ اور اتنی مشکل جنگ آپ کو نہیں کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے جب آدمی رودے کو اسی طریقے سے رکھ لے جاتا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے کہا ہے تو پھر اس کے نفس کی اصلاح بڑی آسان ہو جاتی ہے اور ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے تو رمضان میں بڑا معاملہ کیا ہے نفس کے تصویر کا کہ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے سے انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے اس کو صاف ستھرا کرتا ہے اسی طریقے سے کئی دوسری عبادات ہیں جو اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے کیا ہے مستحب اور بہتر قرار دی ہیں اس کے ذریعے سے بھی نفس کی پاکی اور صفائی ہوتی رہتی ان میں سے پورے رمضان پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھنا فرض نمازوں کے ساتھ ایک اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اہتمام کے ساتھ ادا کرنا باقاعدہ طور پر ایک آئیڈینٹی اور سمبل کا ہو جانا اور قرآن کو سننا اور اگر آپ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر اس سے کتنی اصلاح ہو سکتی ہے نفس پر کتنا آسان ہو سکتا ہے کنٹرول کرنا آپ اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ اگر آپ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے کو سمجھ رہے ہوں قرآن کو تھوڑا سمجھنے والے ہوں پھر آپ دیکھیے کتنی لذت کتنی مٹھاس پیدا ہوتی ہے عام طور سے ہمارے پاس جو مختصر تراویح یا کم سے کم پڑھنے کا مزاج اور رجحان ہوتا ہے یا لوگ تکلیف میں محسوس کرتے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اصل میں وہ قرآن جو پڑھا جاتا اس کو سمجھتے نہیں اس کی لذت کو محسوس نہیں کرتے ہیں جیسے میں آپ سے محب گفتگو ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں اگر میں جرمن میں گفتگو کروں آپ اٹھ کے چلے جائیں گے اگر میں فرینچ میں گفتگو کروں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا چائنیز میں بولوں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے کیوں کی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں امام جب تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے کیوں آپ کو بوریت ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں کہ کی کیا پڑھا جا رہا ہے اور بسا اوقات کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پڑھانے والا ہی نہیں سمجھ پاتا ہے کیوں کیا پڑھ رہا ہے مگرنا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ السلام نے جب تراوی پڑھائی دوسرے دن ابو ذر اب ادر القار رض نے کیا کہا اللہ کے نبی اور پڑھاتے اور پڑھاتے اور لمبی کرتے آپ نصف رات تک آپ نے پڑھائی تو اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام نے کیا کہا کیا کہا منقام امال امامی حتری خطبیام اللیلہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام العل کر لے تراوی کی نماز پڑھ لے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے شمار کر لیا جاتا ہے ہمارے بعض بھائی جو اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے وطر کی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں یہ بڑی محرومی کی بات ہے یہ بڑی محرومی کی بات ہے وطر کی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ اس ثواب سے اور ادر سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے بیان فرمائی ہے تو یہ یہ اس کا اہتمام کیا جائے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کیا ہے ہم جلدی بچائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو لطف اور لذت اور مزہ آتا میں سمجھ نہیں سکتا ہوں یا سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ کی کیا اس روئے زمین پر اللہ سے میٹھی اور بہتر بات کرنے والا کوئی ہے اگر کوئی آدمی بہترین تقریر کرتا ہے تو آپ اس کی تقریر کو سنتے کہ نہیں سنتے کہاں کہاں سے آپ سفر کر کے آ جاتے ہیں یہ بتائیے کیا اس روئے زمین پر کوئی کلام اللہ کے کلام کے مساوے اور برابر ہو سکتا ہے کسی کی گفتگو اللہ کی گفتگو کے برابر ہو سکتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے اللہ کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہا ہے تو ہم کیا ہیں اس میں ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تراوی جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اس میں کیا تھا کن تمالیسی اتنی لمبی تراوی ہوتی تھی اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنی زیادہ قرآن اتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا تھا اس زمانے کے جو مضبوط لوگ تھے اس زمانے میں کیا ہے مضبوط لوگ تھے ان کو بھی ڈنڈے کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی تھی وہ ٹیک لگا لیتے تھے لیکن کیا ہے بور نہیں ہوتے تھے تھک جاتے تو ٹیک لگا لیتے تھے کیونکہ وہ لذت کو محسوس کر رہے ہوتے تھے اور اس سے ان کے دل کا تجزیہ اور صفائی ہو رہی ہوتی تھی واللہ اگر آدمی قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے اور ضرور کوشش کیجیے کہ کی آپ کو موت نہ آئے مگر یہ کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں اپنا سب سے زیادہ وقت لگا چکے آپ یقین کریں تصے کی بات ہو رہی ہے دل کی صفائی اور اصلاح کی بات ہو رہی ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اور قرآن کی آیات کانوں سے ٹکراتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کی صفائی ہو رہی ہو دل کے گرد و غبار صاف کیے جا رہے ہوں دل سے شرک کی معیشت گناہ اور ان تمام چیزوں کو مٹایا جا رہا ہو اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کی آیات دل کو صاف کرتی ہیں نفس کو صاف کرتی ہیں اس کی تطہیر کرتی ہیں اس کا کی تصیہ کرتی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ صلاح السلام کے زمانے میں جو لوگ اسلام کی آگوش میں آئے ان میں سب سے بڑا کردار کیا تھا قرآن آیات کیا تھا اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرم قرآن پڑھتے تھے اس قرآن کے ذریعے سے ان کے دل کی گندگی شرک ماسیت یہ سب صاف ہو کر کے توحید کی آمدش اور توحید سے مالا مال ہو جاتے تھے یہ آیات صاف کرتی ہیں دلوں کی یہ تطہیر کرتی ہیں یہ دل کے اندر جو گڑبڑی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کی صفائی ہوتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم میں سے اکثر کے انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اس زبان سے واقف نہیں ہوتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں دوسری دنیاوی زبان جو ہے ہر آدمی کو دیکھیں آپ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اس نے انگریزی زبان سیکھ لی ہے لیکن آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کا اس کے پاس کوئی ہدف کوئی بول نہیں ہے اسے انگریزوں کی زبان آتی ہے اس کے لیے اس نے محنت کی ہے کوشش کی ہے لیکن اللہ کی زبان نہیں آتی رسول کی زبان نہیں آتی ہے صحابہ کی زبان نہیں آتی ہے اسے آج بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اللہ کیسے گفتگو کر رہا ہے رسول کے الفاظ کس طریقے سے محبت والے اور آپ کو خیر و بلائی کی طرف لانے والے ہیں صحابہ کی آپسی محبت اور دین کے لیے ان کی خدمات کیا ہے آج بھی ہمیں نہیں معلوم ہو پاتا ہے ہم کہاں کے ذریعے سے ادھر ادھر سے سوڑا سن کر ہم جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری توجہ اس زبان کے سیکھنے پر نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ تقہیر کا جنوں کو ساتھ اور پار کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں گے جب آپ نماز پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اتنے سارے کلمات اور الفاظ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے بڑا اہم ذریعہ ہے بہت اہم ذریعہ کیونکہ پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھنا یہ دل کی اصلاح کا بڑا قیمتی اور سنہری موقع ہے مگر پریشانی کیا ہوتی ہے ہماری کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے کہ کی وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اس لیے وہ چیزیں دل تک نہیں پہنچ پاتی ہیں دستک نہیں دے پاتی ہیں جبیر ابن مقیم رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پر جب مدینہ آئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے سورتور کی آپ تلاوت کر رہے تھے کافی تھے اسلام کے آغوش میں بھی نہیں آئے تھے لیکن عربی زبان سے واقف تھے جانتے ہیں ان کا ان کے کی الفاظ کیا ہے وہ پہلا دن تھا جب میں نے اللہ کے پیغمبر کو مسجد نبی کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے سور تور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے دل کے اندر ایمان داخل ہو چکا تھا ایمان سے لذت اور محبت پیدا ہو چکی تھی اور بعد میں اسلام کی آگوش میں آ گئے کیونکہ ان چیزوں کو وہ سمجھتے تھے عربی زبان سے ان کی واقفیت تھی اور طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اہل مکہ نے روک رکھا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں وہ دیوانہ اور پاگل ہیں آپ ان کی گفتگو میں نہ شامل ہو جائیں ایک ایسا آدمی جو بڑا شاعر ہے لبیب ہے حکیم ہے کانوں کے اندر روئیاں ٹوسے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کئی کانوں سے ٹکرا نہ جائے ایک مرد اس کے دل نے احساس دلایا اس کے نفس نے احساس دلایا کہ تو فیل تم تو بڑے سوجھ بوجھ والے ہو لبیب اور شاعر ہو حکیم ہو تم کیوں نہیں سنتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام کے پاس گئے اور جب اللہ کے پیغمبر نے چند چیزیں سنائی قرآن کے ذریعے تو ان کو تو ان کا اپنا بیان کیا ہوا کہ کی بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ تو عرب زبان کے بڑے شاعر تھے عربی زبان کے بڑے شاعر تھے وہ جانتے تھے کہ انسان کے کلام کی کا کیا ہو سکتا ہے انسان کتنی ہائی گفتگو کر سکتا ہے اس سے وہ واقف تھے اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن آیات سنا تو اس بات پر ان کا احساس پختہ ہو گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی انسان کی گفتگو نہیں ہو سکتی انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا میں تو عربی زبان کا بڑا شاعر ہوں یہ کسی انسان کی گفتگو نہیں ہو سکتی اس لیے میرے بھائیو ساتو رضی و یہ بھی بڑا اہم ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن سے اس قدر جڑے رہیں کیونکہ قرآن دلوں کی تطہیر کا تذکیے کا اور پاکی کا بڑا اہم ذریعہ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا اور توبہ اور استفار کرنا ایسے ہمیشہ ہونا چاہیے لیکن اس ماہ کے اندر کیونکہ اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے سرکش شیاطین کو اللہ نے قید کر رکھا ہے اور ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے فری اور آزاد کر رہا ہے چند لوگوں کو اس لیے اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم اپنے آپ کو جہنم سے فری اور آزاد کرنے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے مکمل اپنے آپ کو قربان کر دیں رمضان کا مہینہ بعد میں ختم ہو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گناہوں سے پہلی پا کو صاف کر دے اس طرح کی ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا اس کے خلاف جانا ہوگا اپنے آپ کو خیر اور بلائی کی چیزوں میں لگانا ہوگا تاکہ آپ کا دل نرم ہو توبہ کی توفیق ملے آپ دیکھیں گے کہ دل ہمارا جو نفس ہے برائیوں کی طرف اس قدر راغب ہو چکا ہے خیر و بلائش اتنا دور ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے تک میں ہمارے کتنے بھائیوں کو یہ توفیق نہیں مل پاتی ہے کہ بخش و مفرت کا مہینہ ہے کیسے ختم ہو جائے اور ہمارے گناہ بخش نہ دیے جائے کیسے یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس مہینے کو ختم کر لے جائیں کتنا سنہری موقع ہے کتنا گولڈن موقع ہے اس سے بہتر موقع کب ملے گا اگر کسی انسان کے گناہ رمضان میں بھی معاف نہ کیے گئے تو کب کیے جائیں گے اگر کوئی آدمی رمضان میں بھی اپنے آپ کو جنت کا مستعق نہیں بنا پایا تو کب بنائے گا اگر کسی نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے فری نہیں کیا تو کب کر پائے گا اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم بیان کرتے ہیں سنانا ترمیدی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے ردیمان پورا جل رد عمان پورا جل تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تباہی ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے اور رمضان کا مہینہ گھنٹے دو گھنٹے کا نہیں پورے ایک مہینے کا انتیس سے تیس دن کا جس پر رمضان کا مہینہ آیا تم من سالہ اور پورا رمضان گزر گیا فلم یغفر لہ لیکن وہ معاف نہیں کیا گیا اسے بخش نہیں کیا گیا پورا رمضان گزر گیا اور اسے معاف نہیں کیا گیا ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلط السلام نے کیا تھا وہ تباہ برباد ہو گیا اور دوسری روایت جو ابن حقبان وغیرہ کے اندر اور اسی طریقے سے ابن فضانہ وغیرہ کے اندر ہے اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اسلام میرے پاس آئے جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے ہیں اور ہر سیڑھی پر آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں صحابہ کو بڑا تعجب ہوا آمین تو اس موقع پر کہی جاتی ہے جب کوئی دعا کرنے والا کوئی بد دعا کرنے والا آمین تو اس موقع پر کہی جاتی یہ کیا کی؟ اللہ کے نبی یوں ہی آمین کہہ رہے ہیں نہ کوئی دعا کرنے والا نہ کوئی بد دعا کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا؟ معاملہ کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلط وسلام نے کہا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے ابھی جبریل علیہ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا من ادرک رمضان فلن یغفر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور یہ مہینہ گزر گیا پھر بھی وہ بخشا نہیں دیا بخش نہیں دیا گیا معاف نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے یہ کون بد دعا کر رہے ہیں جبریلا علیہ سلاحت السلام بد دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی پرماتم فخل تو آمین میں نے جبریل کی اس بد دعا پر آمین کہہ دیا اس لیے میں ایک بات آپ کے سامنے ایک بھائی کی ایسے سے یہ عرض کر رہا ہوں کی نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور معاف نہیں کیا گیا اس نے چلو بھائی میں نہیں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف کیے جائیں یا میں نے سستی اور غفلت کی صرف معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر رمضان گزر گیا اور معاف نہیں کیے گئے تو آپ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جن کے جن کو بھی معاف نہیں کیا گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستعق ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا ہم معاف نہیں کیے آئندہ رمضان آئے گا تو ہم اس میں معافی مانگ لیں گے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان سے ہمیشہ امت کے لیے شقفت اور مہربانی کے کلمات ادا ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اس امتی سے اللہ کے نبی نے کس قدر جل بھن کر کے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اندازہ لگائیے کہ جس نبی کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کا تعالیٰ اللہ کا اللہ یقون ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے کتنی فکر ہے اللہ کے پیغمبر کو اپنی امتی کی اور اس امتی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس امتی پر میرے رمضان کا مہینہ ہے اور گزر جائے اور اسے معاف نہ کیا جائے اللہ کے پیغمبر اس کے لیے بدوا فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام اس کے لیے بدوا فرما رہے ہیں اس لیے معاملہ انتہائی نقصان اور خسارے کا اور واللہ کیوں انسان توبہ نہیں کرتا ہے کیونکہ نفس, نفس برائیوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے اتنا عادی ہو چکا ہے شیطان نے گنا اتنا مسئم کر رکھا ہے کہ اسے اس بات کی طرف احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بڑی چیز اس سے مس ہو رہی ہے زائر برباد ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بخشا نہ جائے معاف نہ کیا جائے طرح طرح کی غلط غلط امیدوں میں شیطان نے اسے جوڑ رکھا ہے اور اسے یہ بات بات آتی ہے ہر رمضان میں یہ رمضان تو گزر گیا لیکن آئندہ رمضان کیا ہے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے یہ رمضان تو کسی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کسی کی زندگی میں چالیس کسی کے یہاں پینتالیس کسی کے یہاں تیس کسی کے یہاں بیس کتنے رمضان ایسے گزر گئے صرف اس خیال میں کہ آئندہ رمضان بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے تو ہم پر کیا حملہ کرتا رہتا ہے ہم ہمیں گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ہم ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم کتنی بڑی چیزیں مکس کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور اس کا یہ حربہ ظاہر شروع سے ہوتا آ رہا ہے اس نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ <تصفح> میں ایسے درخت کی درخت آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کھا لیں گے اس درخت کا فصل تو آپ کی بااہشات کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ آئیں گے کبھی موت نہیں آئے گی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان اپنے دشمن سے نہ بچے اور جو آدمی دشمن ہے تو کیسے اس کا شکار ہو سکتا ہے جب آدم علیہ السلام اس کے بہلاوے پھسلاوے میں آ سکتے ہیں تو ہم اور آپ نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ نے کیا این شیطان الحماد شیتان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم اپنے دشمن سے بچو ایک تو وہ ظاہری دشمن ہے کھلا ہوا دشمن ہے پھر نفس کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں منع ہیں وہ مرغوب ہیں نفس کو جتنی بھی چیزوں سے روک دیا گیا ہو وہ چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں بڑی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں زنا سے روکا گیا شراب سے روکا گیا اجنبی عورتوں سے ملنے سے روکا گیا ربا سے روکا گیا ان تمام چیزوں سے جس سے جس سے روکا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کرنے میں انسان کو کیا ہے اچھا لگتا ہے بنا محسوس ہوتا ہے اور جو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں غفت اور سستی ہے نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے پہلی سب کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن آدمی پڑا ہوا رہتا ہے ابھی اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں پہلی ابھی ایک رکعت مل جائے گی تو کافی ہے رکو میں مل جائے گی تو رکعت ہو جائے گی نفس اس کو ابھارے ہوئے ہوتا ہے شیطان بہتارا ہوتا ہے اور وہ بڑی فدیلت والی چیز کیا ہے تھوڑی سی محنت کر کے اتنا بڑا ثواب و, و پا سکتا ہے لیکن کیا ہے اس نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی اس کو مینٹین نہیں کیا اس کو ڈسپلین میں نہیں رکھا تو معاملہ کیا ہوتا ہے ہر دن یہ بڑی بڑی نیتی بڑا ادر اس سے ضائع برباد ہو جاتا ہے پہلی سب میں کھڑے ہونے کا معاملہ اتنا بڑا ہے لیکن اس سے ضائع برباد ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو محروم یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے آتے ہیں نا وہ بھی پہلی سب میں نہیں آتے ہیں کتنا نفس ان کا بگڑ چکا ہوتا ہے انہوں نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی ہوتی ہے کہ پہلے آ کر کے بھی پہلی سب کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں اور یہ ہی نہیں جان پاتے کہ پہلی سب میں کھڑا ہونا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ تو قرآن دادی ہونی چاہیے اس میں ڈرا ہونا چاہیے کہ کون آگے کی سب میں جس کا نام نکلتا ہے وہ کھڑا ہو لیکن آج تک اس کی ضرورت کہیں پیش نہیں آ پی کتنا بڑا عدر سوال اللہ کے نبی علیہ السلام تین مرتبہ استفار کرتے ہوئے پہلی سب والوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کتنا برادر و سباب ہے سب کا سب وہ کیا اور برباد ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اس کے لیے تیاری نہیں ہو پاتا اپنے نفس کی تربیت کتنی آسا وہی نماز کتنے لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے یہی نہیں ہے یہ چیز نہیں احتمام نہیں ہے نماز کا کہ اس سے زیادہ زیادہ ادر کیا ہے ہم سما سکیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں میرے بھائیو اور ساتو اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے نفس کی تربیت کا کام کیا ہے انجام دے سکتے ہیں اگر اس میں ہم ایک مہینہ اپنے آپ کو ٹرین کر لیے اپنے نفس کی تربیت کر لیے تو بے اللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا لیکن یاد رکھیے ہر عبادت ہر عمل کے بارے میں اپنے نفس سے پوچھئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ مقصد کیا ہے اس کا کیا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ وجہ کیا ہے مسجد میں کیوں آئے ہیں درس میں کیوں بیٹھے ہیں قیام الل کیوں کر رہے ہیں روزے کیوں رکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سوالات آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھئے جواب صحیح ملے جواب کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے اور عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا اگر ہم توجہ سے کریں گے اہتمام سے کریں گے صحیح نیت سے کریں گے تو اس کا ادر و ثواب اور برکت بہت زیادہ ہو جائے گی اتنے اتنے سالوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یا کوئی سنت کا جاننے والا جب ان کی نماز کو دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ اس کی نماز تو ہوئی ہی نہیں ہے لیکن عمر ہو چکی ہے برا ہو چکا ہے ایسی نماز پڑھتے ہوئے کیونکہ اس نے اپنے آپ نے نفس کی تربیت نہیں کی کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے وجہ کیا نماز پڑھنے کی نماز کے پیچھے اس کا بول اور مقصد کیا اگر یہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو ہر دن اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتا جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں کمپنیوں میں ہوتے ہیں جاب پہ ہوتے ہیں وہ ہر دن اپنے آپ کو یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو کیا ہے انکم ہو زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں اگر ایک آدمی ایسے ہی جتنا سیکھا ہے اسی پر ٹیکا رہ جائے تو چند سالوں کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کمپنی میں مینیجر تھا اور جو ہے गया بننے کے لائق نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہی صورت حال موجود ہوئی اور اللہ ڈر ہوتا ہے اگر ایک انسان کی نماز اگر وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئی تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے پاس کس بنیاد پر بخش اور مغفرت کی امید لگائے ہوئے ہوں گے سب سے زیادہ جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں وہ نماز اور اگر نماز ہی ہماری درست اور صحیح نہ ہو پائی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو پائی تو کس بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کے طلبگار بنیں گے اور یہ اللہ کے نبی نے متنبہ بھی کیا ہو آگاہ بھی کیا ہو نماز کو لے کر اپنی نمازوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش نہ کرے اور بس یوں ہی آیا اور کھڑا ہو گیا یہ فکر نہ کرے کہ نماز اس کی صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اپنے دل کو نماز کی طرف لگائے نہیں موڑے نہیں جھپائے نہیں نماز کے ذریعے سے اپنے نفس کی اچلاح کی فکر نہ کرے گنا چ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے ایک مرتبہ تو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے بیان کیا کہ نماز گناہوں سے من کر کاموں سے فحش کاموں سے روکتی ہے تو وجہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی کا کام مشغول رہتا ہوں نماز کے بعد بھی میں فیس بک پہ یو ٹیوب پہ الٹی سیزیں سیدھا دیکھتا رہتا ہوں کیا وجہ ہے یا تو ہماری نماز میں کوپائی اور کمی ہوگی کیونکہ کیوں ہماری نماز ہمیں خیر و بھلائی سے قریب نہیں کر رہی ہے اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ جو عمل ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں اس عمل کے بارے میں ضرور پوچھیں کہ کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے ریزن کیا مقصد کیا ہے پھر اسی حساب سے ہم اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمل کسی کے لیے ہو رہا ہے دکھاوا ہے ریا ہے نمود ہے تو فوراً اس سے رک جائیے کیونکہ یہ عمل کا کوئی ادر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے وہ عمل آپ کر رہے ہیں دیکھیے کہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے تو عمل کسی بھی صورت میں آپ کا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہونے والا نہیں ہے یہ دین سیکھنے کا نام ہے یہ باپ زیادہ کو محلے والوں کو جیسے آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے ایسے کرنے کا نام نہیں دین سیکھنے کا نام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کا نام ہے نبی علیہ السلاۃ السلام نے جو کر کے بتایا وہ جاننے کا نام ہے کہ آپ نے نہیں سنا بخاری اور مسلم کی روایت کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسجد نبی میں نماز ادا کرتے ہیں اور آپ تین مرتبہ ان کو لوٹا دیتے ہیں اور کیا کہہ کے لوٹاتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اندازہ لگائیے صحابی رسول ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اگر ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر یہ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا ہمیں خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور بخاری کی روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب وہ نماز مکمل کر لیے تو اس کے پاس گئے کیا کمی تھی نماز میں رکو اور سلزا مکمل نہیں کر کیا کہا ادے فرد اللہ کالانے اس سے کہا کہ ما صلیتا ما صلیتا سلئی تم نے نماز پڑھی ہی نہیں اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ اس سے پوچھا کہ کب سے نماز پڑھ رہے ہو تو کہا چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ چالیس سال میں تم نے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں چالیس سال میں تم نے کوئی نماز پڑھی نہیں کیا یہ خوف اور خطرہ ہمیں نہیں ہو سکتا ہے کیا ہمارے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا ہمارے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کو اور زیادہ کتاب و سنت سے دور ہے تو میرے بھائی وسعت عزیز یہ احساس نفس پر اپنا اپنا کنٹرول رکھنا نفس کو ڈسپلین میں رکھنا اپنے کنٹرول میں رکھنا اس کو اس کے اندر جو خباتت ہے بری بری چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے نفس کے اندر حسد کرتے ہوا نا تکبر غرور و گمن ایگو یہی ساری کی ساری چیزیں نفس کے اندر کیا ہوتی ہیں کوئی آدمی تھوڑا سا اگر آپ کے ساتھ کرتا ہے تو نفس کیا کرتا ہے کس بات پر ابھارتا ہے کہ عید کا جواب آپ پتھر سے دیجئے نفس اس بات پر ابھارتا ہے کہ یہاں پر آپ کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے عید کا جواب پتھر سے نہیں قرآن کا سابل لتی یا آسن برائی کا جواب بھلائی سے دو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سخت دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا لیکن نفس کس بات پر ابھارتا ہے کہتا نہیں اس نے ایک تھپڑ مارا آپ دو تھپڑ ماری اس نے تھوڑا آپ کا نقصان کیا آپ زیادہ اس کا نقصان کیجیے اس نے تھوڑا آپ کو تکلیف پہنچائی آپ اس کو زیادہ تکلیف پہنچائیے اگر نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو آدمی اگر طاقت اور قوت میں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے کرتا ہے اور باؤنڈری اور لمٹ کو کیا ہے وہ کراس کر دیتا ہے یہ ہر آدمی کے اندر ہے. یہ شرارت نفس کی ہر انسان کے اندر ہے اس, لئے اس پر پوری محنت کرنے کی ضرورت ہے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس کو پاک کرنے کی فکر کرنی چاہیے نفس کو کتاب و سنت کا غلام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اندر جو خباتت ہے اس سے اپ روکنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے وہ امامن خوافہ مقام اور اب بھی نفس جو ڈر گیا اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے اور روکا اپنے نفس کو کس سے ڈیزائر سے منمانیوں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا ٹھکانا کیا ہے جنت جن اور جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے اس پر وہ توجہ نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہے پھر اس کا ٹھکانا کیا ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ٹھکانا جانا ہو جائے گا تو ہمیں اور آپ کو رمضان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کئی اعتبار سے نفس کی تطہیر کا پاکی کا اور اصلاح کا ذریعہ ہے ایک روزے کی شکل و صورت میں بہت قیمتی ذریعہ ہے ایک قیام اللیل کی شکل و صورت میں بہت قیمتی ذریعہ ہے اسی طریقے سے مغفرت اور بخشش کی شکل و صورت میں بہت قیمتی ذریعہ ہے اسی طریقے سے جو عشر اواقر ہے اور للت القدر ہے اس میں تو بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی نفس کی تصہیر اور اس کی پاکی کر لے جائے اسی طریقے سے افطار اور شہر کے وقت بیٹھنا شہر کے لیے اٹھنا وہ موقع بڑا اچھا ہے کہ انسان کیا اللہ کے سامنے روئے اور یہ بڑا اچھا موقع ہے تو کئی مواقع آپ دیکھیں گے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی کی جانب سے آپ کو مل رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں اس میں نفس کی اصلاح کرنا اس کی تربیت کرنا اس کو پاک کرنا اس کی تقہیر کرنا بہت ہی آسان ہے اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا نفس کی تربیت نہیں کی تو دوسرے دنوں میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ دوسرے دنوں میں اس طرح کی عبادات آسانی کے ساتھ ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گی دل نرم ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں شیاطین قید ہیں ہر دن اللہ جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کر رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ بہت آسان ہے اس لیے ہر شخص کوشش کرے کہ رمضان اس کے لیے خیر کا بلائی کا نفس کی پاتی کا دریا بن جائے اور وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے اتنا قریب ہو جائے کہ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کا نفسے ڈائیورٹ دا کر دے ادھر ادھر لے کر کے چلا جائے جیسے ہمارے اکثر بھائیوں کا معاملہ ہے رمضان ختم ہوا تو عبادتیں ختم ہو گئی کیسے کوئی آدمی اللہ سے اتنا قریب ہو کر کے دور جا سکتا ہے کیسے کوئی آدمی اللہ سے اتنا قریب ہو کر کے دور جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ عبادت لذت اور چاشنی والی نہیں رہی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی اگر وہ یہ عبادات اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے اپنے فائدے کے لیے جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہوتا تو رمضان کے ختم ہونے سے وہ یہ سمجھتا کہ یہ عبادت ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ رمضان نے اس کو ٹرین کر دیا ہے تیار کر دیا ہے تاکہ اس کے لیے پورے سال عبادت کرنا کیا ہے آسان ہو جائے رمضان نے تو اس کو انرجی دے دی اس کو ہمت دے دی اس کو طاقت دے دی ہے تاکہ وہ پورا سال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی کے ساتھ کیا ہے گزار لے یہ تو ایک طریقے سے یہی ہے کہ ہمیں انرجی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی پورے سال اس لیے میرے بھائیوں اور و عزیزوں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجیے محنت بھی کیجیے اور ہر لمحہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی فکر کیجیے کوشش کیجیے کیونکہ اگر کوئی آپ کے آس پاس نہ بھی ہو تو آپ کا نفس خود آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے آپ دیکھیں کہ کن چیزوں سے آپ آپ کا نفس کس طرف لے جا رہا ہے آپ کو اس سے فائٹ کیجیے کبھی نماز پود سے روکتا ہے کبھی روزے سے روکتا ہے کبھی خیر اور بھلائی سے روکتا ہے کبھی دوسرے معروف کاموں سے روکتا ہے کبھی لوگوں کی خدمت کرنے سے روکتا ہے کبھی کسی چیز سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرح آپ کو لے جاتا ہے ان تمام مواقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے خلاف فائٹ کرنا چاہیے اسے ڈسپلین میں رکھنا چاہیے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس پر کنٹرول اور قابو پانے کی کوشش کرنا چاہیے بے دلّہ محنت کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر اور بھلائی کے ساتھ زندہ رکھے کتاب و سنت کے ساتھ زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے خیر اور بھلائی جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق کرمائے شر اور فساد سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں جہنم کے کاموں سے محفوظ رکھے اور جنت کی طرف لے جانے والے تمام اعمال کو کرنے کی اللہ توفیق تفیقہ فرمائے آمین وما اماء البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ